دیمت هلت اقبلت الدنيا دیمت ب... ولا اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو یہ ہمارے یہاں ایک بہت عام عادت ہے کہ ہم لوگوں کے نام رکھ دیتے ہیں. برے القاب رکھ دیتے ہیں ایسے القاب جس کو جس کو آج کل نہیں کہتے دوسرے کی جب ہم چھیڑ بنا دیتے ہیں. کہ یہ اس کو ایک ایسے لفظ سے بعض اوقات بلانا جو اس کو ناپسندیدہ ہو جو اس کو اچھا نہ لگتا ہو تو یہ نام نہیں رکھنے چاہیے گھروں کے اندر بھی ہمیں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم چھوٹے بچوں کے لیے بعض نام رکھ دیتے ہیں اور وہ نام پھر بعض اوقات ان کے زندگی کا ایسا حصہ بن جاتے ہیں کہ وہ اس عمر سے نکل جاتے ہیں جب ان کو ان ناموں سے پکارا جائے لیکن وہ ساری عمر انہی ناموں سے پکارے جاتے ہیں ایک دفعہ ہم اچھا نام رکھیں گے اس کا کسی صحابی کے نام پر یا اللہ کی عبدیت کے ساتھ جڑا ہوا کوئی نام عبداللہ رکھیں گے عبدالرحمٰن رکھیں گے اور اس کے بعد ابو بکر عمر علی عثمان جیسے نام رکھیں گے اور پھر ہم ان کو بلاتے ہیں گڈو اور پپو اور پتہ نہیں کیا اس طرح اور پھر وہ انہی ناموں کے ساتھ معروف ہو جاتے ہیں بعض اوقات پھر ان کی عمر کا ایک حصہ آتا ہے کہ جب ان کو اس نام کے ساتھ پکارا جانا برا لگتا ہے وہ لیکن پھر بھی چونکہ وہ اس کی شہرت ہو چکی ہوتی ہے اسی نام کے ساتھ اس لیے بچوں کے جو نام رکھے جائیں اچھے اچھے اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ پھر ان کو انہی ناموں سے پکارا جائے اور وہ ہر دفعہ کی پکار کے اندر ایک بات ہے اس کے اندر دیکھیں آپ نے کسی کا نام عبد الرحمٰن رکھا جب بھی آپ اس کو عبد الرحمٰن کہہ کر بلائیں گے دن میں سو دفعہ سو دفعہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم رحمان کے بندے ہو تم رحمان کے بندے ہو تم رحمان کے بندے ہو کتنا اس کے اندر ایک ایک تذکیر ہے اور ایک کتنا نیک شبون ہے اس کے اندر یا آپ نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تو دن کے اندر سو دفعہ اگر آپ اس کو عثمان کہہ کر پکارتے ہیں تو گویا کہ وہ جس جس آپ نے نام عثمان کیوں رکھا ہے آپ نے نام عثمان اس سے رکھا ہے کہ اس کے اندر اللہ جلشع الح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ والی صفات پیدا فرمائیں تو دل جتنی بار بھی آپ اس کو پکاریں گے تو وہ گویا کہ آپ اس کو جس نیت سے نام رکھا ہے اتنی دفعہ وہ دعا دیتے ہیں اس کو اس میں ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہا کرتے تھے ان کے بچے کا نام وقاص تھا تو وہ میاں بیوی بی اپنے بچے کو وکی بلایا کرتے تھے تو میرے والد صاحب نے ایک دن ان سے کہا ان صاحب سے دوست تھے ہمارے ان سے کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا اتنا پیارا نام رکھا ہے اور لیکن اس کو ایسا خود ہی آپ نے بگاڑ دیا ہے کہ اس کی برکت سے اور اس کی اس میں جو ایک نیک شگونی ہے اس سے بچے کو کیوں آپ محروم کرتے ہیں کہ اس کا نام جو آپ نے وقاس رکھا ہے تو اس کو وقاس بلایا کریں تو وہ پھر مجھے یاد ہے کہ بڑے وہ بڑے اچھے آدمی تھے اٹامک انرجی کے اندر بڑے سینئر انجینئر تھے ان کی اہلیہ بھی کی پڑھاتی تھی اس یونیورسٹی کے اندر پھر وہ دونوں میاں بیوی بی بی بڑے اہتمام سے ایک بیٹے کا نام انہوں نے اویس رکھا تھا اس کو او وی بلاتے تھے اور ایک کا نام وقاص رکھا تھا اس کو وکی بلاتے تھے تو پھر بعد میں دونوں میاں بیوی بی بی نے بڑی پریکٹس کی تھی کہ او وی کو اویس کہیں اور وقا, وکی کو جو ہے بکاس کہیں خیر یہ تو وہ ہے جو نام بگڑا باقی ہم لوگ نام رکھتے ہیں لوگوں کے بازوں کا کسی کو, کو ٹھگنا کہہ رہا ہے کسی کو موٹا کہنا کسی کو اس طرح مختلف قسم کے نام تو یہ برے القاب ہیں قرآن پاک نے سے منع کیا ہے تو برے لقب کا کی نشانی کیا ہے کہ کوئی کس لقب کو برا کہا جائے گا جو لقب معاشرے کے اندر اچھا نہ سمجھا جاتا ہو یا جس کو جو لقب دیا گیا ہے اس کو وہ پسند نہ ہو اس کو اچھا نہ لگتا ہو